آگے جی حضرت سورت ربط سورہ تا بریم سورہ مریم کے توحید کے بارے میں اب صاحب صورتح میں تبلیغ توحید میں تشریح کا بیان ہے تشجیح جانتے ہو وہ بہادری دلانا نی سورہ مریم میں موسیٰ علیہ السلام کا زیام تھا اس میں تفصیل آنا ہے خلاصہ سورت تاح میں دو مضمون مقصودی ہیں توحید تشریح آیات توحید پانچ ہیں اور ایک سمرہ آیات تجزیحی پانچ ہیں بہادر دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نمونہ تشریح ہے علاوہ واضح حوال قیامت کی دم رساں اصول کامیابی کا بیان پا ما انزلنا نالے قرآن ال تشکا پا جو ہے نا اس کا اصل تو وہی ہے کہ اللہ عالم مراد ہی بے جھالے گا لیکن بعض حضرات کہتے ہیں پاہا حضور کا نام ہے تو پھر یوں ہوگا یا پاہا اے میرے محبوب ما انزلنا زلنا قرآن والے اشکا آگے سمجھ پاہا حضور کا نام بھی ہے ما انزلنا زلنا آیا نمبر ایک لکھو آیا تشریح نمبر ایک نہیں اتارا ہم نے تجھ پہ قرآن تاکہ تکلیف اٹھائیں آپ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 یہ تنزیل امن خالق العرض آیت توحید نمبار پانچ آیتیں توحید کی آئیں گی پانچ آیتیں تشجیح کی آئیں گی یہ ایک ایک آ چکی ہے آیت توحید نمبار پہلی آیت تشجیح تھی یہ قرآن نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کے آسمانوں کو زمین کو اور آسمانوں کو جو کہ بلند ہے وہ رحمان ہے عرش کے اوپر مستوی ہے اس سوا عرش, عرش کی بات پہلے سن چکے ہو نا کئی دفعہ لہو ما فی السماوات مال کی اخباری تالا اللہ کے ملک میں ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں جو اس کے درمیان مخلوق ہے وہ تحت سرا اور جو کچھ نیچے نمناک زمین کے ہے اس سے لکھ لو ساتوں زمینیں مراد ہیں نمناک زمین کے نیچے سب ساتوں زمینیں آ گئیں ساتوں زمینیں مراد ہیں چاہے جی؟ وائن تجہر بل کال پہلے کس کا بیان تھا مال کی ادباری تالا اب غصہ تلم غصہ تلم کا بیان وائم تجہر بل اور اگر پکار کر کہے تو بات کو تو پکارنے کی خاص ضرورت نہیں فائن نہم سرا اس لیے کہ وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو اور پوشیدہ تر کو سر تو وہ یا ایسا ایسا بات کرو اور اخواہ وہ ہے جو دل میں چھپاؤ اخبار کس کو کہتے ہیں جو دل میں چھپاؤ بات بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو اور پوشیدہ تر یعنی دل کی بات اللہ لا الہ اللہ سمرا اللہ ہے نہیں تھی معبول مگر وہی اس کے نام ہے اچھے وہ کا حدیث موسا کے آیات تشجی نمبر دو میرے عزی موس علیہ السلام مدین سے مصر واپس آ رہے ہیں موس علیہ السلام کا واقعہ جو مختلف صورتوں میں ہے یہ کون سا حصہ ہے جب موسا علیہ السلام کی شادی ہو گئی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 نیچے دیکھا کوئی انگارہ گرے کیا کو کچھ نہیں آخر درخت سے آواز آئی وہی آج سے آواز آئی وہ درخت ایک ہی چیز تھی نا وہاں سے آواز آئی. دیکھو جی. حال اتہ کا حدیث و موسا آیا تو نمبر دو لکھا ہے استفام تشوی کی لکھو یہ حال والا استفام ہے شوق دلانے کے لیے کہ اس کو غور سے سنو اس بات کو اور کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی جب دیکھا اس نے آگ کو پس کہنے لگا اپنی بیوی کو ان کا نام تھا سفورا ام کو سو ٹھہر جاؤ تم ٹھہر جاؤ تم بھائی اہل کا لفظ ہے نا اس کی رعایت کر کے ام کو سو کہا گیا جمع کہا گیا قرآن پاک میں ایک جگہ میں ہے نا یا اہل البیر یوری کیسے ہے وہ تہرو کوم تت پہلے کیا ہے یوز ہے با ان کومل رج سا لو تہرو کوم تت ہی را تو قوم ہے جمع مذکر کا ہے پہلے اہل بیت عورتیں نہیں ہیں تو اہل کے لفظ کا لحاظ کر کے جیسے وہاں جمع کر سیکھا ہے یہاں بھی جمع کر سیکھا ہے ام کو سو۔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 آپ فون کو کہ میرا باپ فون ہے جو اس کے بعد جو رہا اچھا جی جب آئے اس کے پاس ندا دیے گئے یا جامروسا ان ربوں کا میں ہی تیرا رب اتار دے اپنے دو جوتوں کو حضرت کے جو دو جوتے تھے نا ان کو میرے خیال ہے کوئی تھوڑی سی پلیتی لگ گئی چلتے چلتے پر میں اس کو اتار دے کیونکہ تو وادی پاک کے اندر کھڑا ہوا ہے پاک وادی ہے میرے ساتھ تو ہم کلام اس لیے کہ تیچ وادی پاک ہے جس کا نام توا ہے نختر تو کالین نبوت اور میں نے پسند کیا تجھ کو کس کے لیے نبوت کے لیے پسند کیا پس تمے لما جوہا پس سن تو اس چیز کو جس کی وہی کی جا رہی ہے ہم نے تجھے نبوت کے لیے پسند کیا سن اس چیز کو جیسے کیا کیا جا رہی ہے وہی کی جا رہی ہے تو اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ السلاۃ السلام کو اصول ثلاثہ کی تعلیم دی کتنی کی تعلیم دی جی ایک توحید دوسرا نبوت تیسرا کیا قیامت کہ نبوت تو یہی آ گئی نا اے وان اختر چکا میں نے تو اس کو منتخب کیا کس کے لیے نبوت کے لیے نبوت ادھر آ گئی آگے توحید ہے جی انی ان اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں یہ توحید ہے دوسرا سب نہ کوئی معبول مگر میں پس عبادت کر میری اور قائم کر نماز کو میری یاد کے لئے اور تیسری چیز کیا ہے جی وہ قیامت ان ساتا یہ قیامت تین اصول کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ بے شک قیامت آنے والی ہے اکاد افی میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قیامت کا علم رکھتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں لے تجزا حکمت مجیے قیامت یہ حکمت مجیے قیامت ہے مخفی کی نہیں جب حکمت آئے گی اپنا قیامت آئے گی تو اس حکمت یہ ہے بے شک قیامت آنے والی ہے کے بدلہ دیا جو ہر نفس اپنی کمائی کا فلا یا کا تم بھی ہے پس نہ روک کے تجھ کو قیامت کی تیاری سے آئے موسا وہ شخص جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اس کے اور تاب ہوا اپنی خواہش کے پڑ دا تو ہی تباہ ہو جائے گا ایسے آدمی کی بات نہ ماننا قیامت کے منکر کی ہونا تو ہی تباہ ہو جائے گا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 اتبکا علیہ بیان نے منافع میں ٹیک لگاتا ہوں اس پہ اور پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے حضرت بکری چراتے تھے یا نہیں تو ایسے ڈنڈا مارا پتے گر پڑے پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے اور واسطے میرے اس آرسے کے اندر اور بھی کام ہیں کام ہے اور اللہ نے پھر میں ال کے آیا موسا پھینک دو اس کو موسا پل کہا پس پھینکا اس کو پس اچانک یہ سانپ تھا دوڑتا ہوا وہ اللہ تعالی نے پہلے اس لیے پوچھا کہ اگر پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے نہ کہ آسکے کو پھینک دو وہ پھینکتے سانپ ہوتا تو سمجھتے کہ شاید میں بھولے سے سانپ کو پکڑا ہے پہلے سے نہ اللہ نے فرمایا پہلے استحضار کر لے کیا دیکھ لے تیرے ہاتھ میں کیا ہے آسا ہے دیکھا اس کے کام بیان کیے پھر پر میں ڈال دے اس کو ڈالا تو اچانک سامتا دوڑتا ہوا پر میں خودا ہاں پکڑ لے اس کو ولا تخاف ڈر نہیں اس کو جب تو پکڑے گا نا تو پہلی حالت کے اندر آ جائے گا اب سائ بھائی جی ایسے ایسے کر رہا ہے تو حضرت منہ علیہ ہے تو نے اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹا او ایسے ایسے جلدی پکڑا کہ کہیں ڈس نہ لے لیکن پکڑنا تو کیا بن گیا اب دیکھو ذرا غور کرنا خزاف پکڑنا کس کا کام موسا کا لیکن آسا بنانا کس کا کام اللہ کا ایسا نوئی دہا ہے نا تو معلوم ہوا موضا کس کا فیل ہوتا ہے کس کا اللہ کا ہے نا سانپ بھی اللہ بناتے تھے آسا بھی اللہ بناتے تھے خدا کا فیل ہے ان کریب لوٹائیں گے ہم اس کو اس کی پہلی حالت کے اندر ایک موضا آ گیا جی اب دوسرا موضا میری طرف دیکھو یہ دائیں ہاتھ ہے اس کو اندر سے لے کے گریبان سے اندر کے لے کے کہاں لے جاؤ بغل میں اور پھر اس کو نکالو چمکدار ہوگا اور ملا تو اپنا ہاتھ آیا ملا تو اپنے ہاتھ کو طرف پہلو اپنے کے پہلو سے مراد ہے بغل اور ہاتھ دہنا مراد ہے ملا اپنے دہنے ہاتھ کو طرح پہلو اپنے کے نکلے گا چمکدار سوائے بیماری کے یہ نشانی ہے دوسری یعنی دوسرا معاوضہ ہے یہ بیماری بھی نہیں ہوگی تیرے ہاتھ میں لے لوریا کا فعلنا ضال کا مقدر ہے فعلنا ظال کا ہم نے یہ کام کیوں کیے تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنے بڑے بڑے موجزات تاکہ دکھائیں ہم توجھ کو اپنے بڑے بڑے موضاع آپ موضے مل گئے نبوت مل گئی چلو کام کرو ازا بلا فراؤ چلے جاؤ ترق فراؤ کے اندر تگا وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے اس کے جا کے سمجھاؤ قال رب اشراہی صدری درخواست ہے موسا علیہ السلام نے اب درخواست پیش کی کہ اشرا علی درخواست کے اندر پانچ معروض ہیں کتنے معروض پانچ چیزیں پیش کی عشرالی صدری معروض نمبر اے درخواستیں منسا معروض نمبر اے ارض کیا اے میرے پرور جگار کھول دے واسطے میرے سینہ میرا وہ بڑا بدماش ہے کہیں سینہ تنگ نہ ہو جائے کھول دو تبلیغ کے لیے ویسر لی امرے یہ نمبر کتنی جی آسان کر دے واسطے میرے میرا معاملہ تبلیغ کا واہل لوک دتم نشانی نمبر تین اور کھول دے گرے میری زبان سے تاکہ سمجھے بات میری کو حضرت کو کوئی لک تھی وہ گرے کیسے آ گئی تفصیلوں میں ہے کہ حضرت موس علیہ السلام کس کے گھر پلے تھے جی کران کے گھر تو ایک دفعہ کراون نے اٹھایا موس علیہ السلام چھوٹے بچے تھے نا بچہ بنایا تھا اٹھایا جو صحیح تو عام طور پہ بچوں کی یاد ہے داڑھیوں کو پکڑ لیتے ہیں تو حضرت نے داڑھی کو پکڑ لیا کن غصے میں آ گیا کہ میری داڑھی کو پکڑتا ہے یہ کل کو بھی میری داڑھی پکڑے گا میرا دشمن بنے گا اس لیے میں قتل کرتا ہوں تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی نہ چونکہ پیار تھا حضرت کے ساتھ اس نے فروغ کا معصوم بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں دیکھو اس کے سامنے ایک طرف لال رکھو اے جواہر کے لال دوسری طرف انگارے رکھو اتنی تمیز بھی نہیں چنانچہ بیوی نے رکھ دیا جواہر بھی رکھے اور کیا انگارے بھی رکھ دے تو حضرت علیہ اسلام کہاں چلے گئے جواہر کی بجائے کہاں چلے گئے انگاروں کا جلدی ایک انگارہ منہ میں ڈالا اور وہ لکنت پیدا ہو گئی تو کہا دیکھا خیر وہ ختم ہو گیا پھر اس کا غصہ کھول دے گرے میری زبان سے سمجھے میری بات کو واج علی وزیر امین اہلی مارو نمر کتنی کتنے ہے بھائی اور بنا دے واسطے میرے وزیر میرے آہل سے میرے خاندان سے ہو کیونکہ خاندان کا آدمی وفا کرتا ہے یعنی ہارون ہو یہ بدل بنے گا مکبر سے یعنی ہارون جو کہ بھائی ہے میرا استد بھی اذری مضبوط کر ساتھ سے اس کے میری کمر کو واشر کو فی امری یہ نمبر پانچ ہے صرف وزیر نہ بناؤ بلکہ میرے معاملہ میں مکمل شریع کرو یعنی اس کو نبوت بھی دے دو آج ہمیں اور شریع کرو اس کو میرے معاملہ میں قائم صدح کا کسیرہ غرض درخواست تاکہ تصبیح بیان کریں ہم تیری بہت دو آدمی ہو جائیں گے اور تذکرہ کریں تیرا بہت بے شک تو ہمارے اس حال آوال کو دیکھنے والا ہے کالا ایجابت درخواست فرمایا اللہ نے تحقیق منظور کی گئی درخواست تیری ہے موسا اور منظور بھی ایسے کی گئی کہ اس کے مقابلے میں پانچ انعامات کا تذکرہ کیا پانچ معروس تھے موسا علیہ السلام کے تو درخواست کی منظوری میں کتنی انعامات کا تذکرہ کیا پانچ انعامات کا تذکرہ کیا اور انعام نمبر ایک لکھو جی والکن مننا لئے کا مرتن اخرا انعام بارے۔ اور البتہ احسان کیا ہم نے تجھ پہ دوسری دفعہ اور دفعہ بھی اب بھی احسان ہے نبوت دی وہ زاد دیے اس کے علاوہ بھی میں نے تیرے اوپر احسان کیا وہ کس وقت عز او ہے نا ام کمایوں جب کہ واحد کی ہم نے طرف ماں تیری کے وہ باپ جو واہ کے ذریعے بتائی جا سکتی تھی ایسے نہ بتائی جا سکتی تھی غیر کی بات تھی جب وہی کی ہم نے تیری ماں کی طرف اس بات کی جو یوہا ونا جو فقط واہ کے ذریعے بتائی جا سکتی تھی وہ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ فراؤں نے آڈر کر دیا کہ بنی شریر کے بچوں کو کیا کرو قتل کرو بوسا علیہ السلامی اس دوران پیدا ہوئے اب ان کی امی جان پریشان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 دریا میں ڈال دو چناٹے ڈال دیا اور وہ صندوق تیرتا تیرتا دریائے نیل سے پھر ایک اور نہر کے اندر آ گیا اور وہ نہر جاتی تھی فراون کے باغ میں کہاں جاتی تھی فراون کے باغ میں وہ گئی محل کے ساتھ جو ٹکرائی تو بی بی صاحبہ دیکھ رہی تھی بی بی آسیا انہوں نے جلدی جلدی لونڈیاں بھیجی انہوں نے اٹھائی سلوک کھولا تو سبحان اللہ پیارا بچہ تھا اس نے بچہ بنا لیا بیسیہ بی نے ان کے گھر بچہ نہیں تھا نا آپ دائوں کو بلایا گیا دودھ پلانے والوں کو دودھ پلائیں حضرت موسا کسی کا دودھ نہیں لیتے تھے ادھر حضرت موسا علیہ السلام کی امی پریشان تو اپنی بیٹی کو بھیجا مریم کو حضرت موسا کی بہن تھی کہ تو پیچھے پیچھے چلی جا یہ کہاں سندوک جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلی گئی دیکھا تو پھر والوں نے اٹھایا ہے وہ بھی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی ایک اج کی حیثیت میں جب دیکھا کہ دودھ کسی کا نہیں پیتے موسا علیہ السلام اس نے کہا کہ میں ایک مئی کو لوں تو اس کا دودھ پی لو نے کیوں نہیں وہ اپنی امی کو لے گئی انہیں بسم اللہ پڑ کے دودھ دیا مسا نے دودھ پینا شروع کر دیا اب بی پی آسیہ نے کہا تو دودھ پلا بیٹا بیڑا دودھ تو پلا تجھ کو میں خرچہ دوں گی اب تیری مرضی ادھر پلا ہے یا گھر امی نے کہا نہیں پلاؤں گی میں گھر اور تمہارے پاس لے آتی رہوں گی بیٹا تیرا ہے دو چار دن کے بعد ہفتے کے بعد لے آتی رہوں تو اب منہ سال سر امی کے گھر آ گئے اور خرچہ کون ادا کر رہا ہے پھر ادا کر رہا ہے پڑھ رہے ہیں دشمن کا خرچہ غرے کو غرق کرتا ہے دریائے رود میں اور موسا کو پالتا ہے دشمن کی گود میں آہ آہ دشمن کی گود میں پال رہا ہے موسا دیکھو جی یاد کرو ہمارے احسان کو جب وہی کی ہم نے تیرا ماں تیری وہ بات جو وہی کے ذریعے بتلائی جا سکتی تھی یہ کہ ڈال دے اس بچے کو کس میں وہ صندوق میں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 اور تاکہ پرورش کیا جائے تو میری آنکھوں کے سامنے اس تمشی اخت کس وقت محبت ڈالی جب کہ چلتی تھی بہن تیری مریم پتولو پس کہتی تھی اجنبی بن کے کیا دلالت کروں میں تم کو اوپر اس خاندان کے جو پالے اس کو یہ مریم نے کس کو کہا تھا وہ کس کو کہا بی, بی آسیہ کو کہا نا پالے اس کو پر جانا کا بس لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف اس تدبیر سے تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھو اس کی اور ہم گیر نہ ہو ایک ہے جی ماں گھر لے ہی, پار رہی ہے یہ کتنی نام آگے? آ گئے آ گئے انعام نمبر تین وہ قتل تھا علیہ السلام جب بڑے ہوئے نا جی پھر کے گھر تو پلے تھے شہزادے تھے آخر جی تو چلتے پھرتے تھے شہر کے اندر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 تو اللہ فرماتے ہیں پھر مدیان میں میں نے تمہیں جگہ دے دی تھی کہ لمبا واقعہ کیا آگے آئے گا قتل کرنے کا وہ قتل تنافسن انعام نمبر تین قتل کیا تم نے ایک شخص پر نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے اور کہاں پہنچایا محسوس سے مدین لیکن راستے میں تجھے تکلیفیں تو آئیں پتے کھاتے گئے غذا کی بجائے کیا کھاتے تھے پتے پانی مشکل سے ملتا وہ فتنہ کا اور آزمایا تو اس کو خوب آزمانا پلابستہ سنین انعام نمبر کتنی دی چار پل ٹھہرا تو چند سال چند سال کوئی دس سال بیچ چہل مدین کے پھر آیا تو پر اندازے کے آئے موسا تو اندازہ کون تھا نبوت کے ملنے کا اندازہ کیا تجھے نبوت ملی پھر آیا تو پر اندازے کے ہے موسا جس اندازے میں نبوت ملنے.